السلام علیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ, وبرکاتہ. نحمد علا اما الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب ابرحیم ربشراہلی صدری و یسر علی عمری واہل العقتمانی اس کو بھرنے کی تیاری کی تھی پہلے دینے کا مقصد یہ تھا کہ آپ ریڈی ہو جائیں کیا فائدہ ہوگا بھرنے کا کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں کوئی بتائے گا آپ اسے کیا فائدہ ہوگا اچھا میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر کوئی باہر کا شخص یہ دیکھے گا تو پڑھ کے ہنسے گا فنی لگے گا کہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں کون سکھاتا ہے ماں باپ سکھاتے ہیں نا لیکن یہ ہمیں کس نے سکھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو ہم اس لیے ان سے اپنے ماں باپ سے بھی بڑھ کر محبت کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہمیں وہ سکھایا جو ہمارے ماں باپ نے بھی نہیں سکھایا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان سب چیزوں کو ضروری سمجھ کے فائدے کا سمجھ کر وہی کرے گا جس کو یہ یقین ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر ہمارے خیر خواہ ہیں سب سے بڑھ کر علم رکھنے والے ہیں اور سب سے بڑھ کر سچی بات کرنے والے ہیں اور ان کی بتائی ہوئی چیز پر میرا اعتماد ہے یقین ہے اور ہر ایک سے بڑھ کے مجھے ان پہ زیادہ ٹرسٹ ہے کہ جو انہوں نے کہا وہ سچ کہا اور وہی فائدے کا ہے میرے علم میں ہے یا نہیں مجھے سمجھ آئی یا نہیں یہ بات کی بات ہے اس کو سمجھنا ہے جاننا ہے لیکن اس انتظار میں نہیں رہنا کہ اچھا جب تک سمجھ نہیں آتی تو اس وقت تک میں اپنی مرضی کرتا ہوں جب سمجھ آئے گی تو پھر بھی کروں گا اللہ سبحانہ و تعالی کی محبت لینے کا ذریعہ بھی یہی ہے قل انکن تم تو ہب اللہ بت کیا نام ملے گا یحب کم اللہ کیا واقعی ہم سچے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے ہم اپنی اس بات میں کتنے سنجیدہ ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے محبت کرے اگر ہم ہیں تو پھر ہمیں کچھ مشکل نہیں اور اگر نہیں ہے تو بس جیسے زندگی پہلے تھی ویسی بعد میں بھی کیا فرق پڑتا ہے ایک شخص کو پتہ چلتی ہے ایک بات اور وہ کرنے لگ جاتا ہے اور دوسرا وہ شخص اس وقت کرتا جب اس کا کوئی اور پروف مل جاتا ہے تو دونوں میں کیا فرق ہے ایمان کا فرق ہے اعتماد کا فرق ہے یقین کا فرق ہے اور اجر اور ثواب کا بھی فرق ہے ایک شخص اتباع سنت سمجھ کے کرتا ہے ایک چیز کو اس کا اجر کچھ اور ہے اور ایک شخص اس وقت کرتا ہے جب اس کو کوئی پروف مل جاتا ہے جب وہ چیز ثابت ہو جاتی جب اس کا فائدہ سامنے آ جاتا ہے پھر اس نے کس لیے کیا فائدے کے لیے کیا پروف کے لیے کیا کسی اور پر اعتماد کرتے ہوئے کیا سنت سمجھ کے تو نہیں کیا فرق ہے نا اسلام ہمیں غور و فکر سے نہیں روکتا آپ ضرور غور و فکر کیجیے ہر ہر بات پر رک کر سوچئے کہ میں یہ کیوں کر رہی ہوں آخیں بند کر کے اس کو پل نہیں کیجیے غور کیجیے کیوں کر رہی ہوں شروع میں یاد ہے آپ کو بتایا گیا تھا کہ کسی بھی کام کو کرنے کے جب تک فائدے نہ پتاؤں اور نہ کرنے کے نقصان نہ پتا ہوں تو اس وقت تک ہم اس کو اختیار نہیں کرتے اور پھر وہ عادت نہیں بنتی ہماری تو ان میں سے کسی بھی آدت کو کیوں اپنانا ہے اس کے فائدے کیا ہے کہ کیوں چھوڑنا ہے اس کا نقصان کیا ہے اس کو بھی ذہن میں رکھیے اور شوری طور پر خالص نیت کے ساتھ ان چیزوں پر عمل کیجئے یہ اسائنمنٹ صرف ایک بہانہ ہے کہ ہم کچھ کر لیں ہمیں یاد دہانی ہو جائے ریمائنڈر ہو جائے کیونکہ ہم بہت سی چیزیں جانتے ہیں عمل میں نہیں ہے اور کوئی کچھ بتائے گا یہ ایک کٹھی کمپائل ہوئی جب سامنے آئی نا تو اس سے مجھے یہ فائدہ ہوا کہ میرا مائنڈ ڈیٹریک نہیں ہوا کسی اور نگیٹو چیز کی طرف یعنی مجھے تھا کہ دن بھر میں اتنے سارے کام ہیں اور مختلف مواقع کے ہیں تو وہ ہر مواقع کے لحاظ سے جیسے, جیسے جیسے یاد آتا جا رہا ہو کچھ کر لیا کچھ بھول جُک میں رہ گئے ہے وہ تو سارا وقت مائنڈ جو ہے وہ اسی چیز پہ رہا تو اس سے بہت الحمد فائدہ ہوا یعنی ایک پروڈکٹیو دن گزرا یا سوچ برقرار رہی پازیٹو رہی آپ السلام علیکم ذہ میں نے جب یہ اس کو پڑھا کل میں گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی تو میں نے دیکھا اس کو کہ اس کو کس طرح سے میں خود بھی عمل کروں اور اوروں تک بھی پھیلاؤں تو میں نے اپنے ڈرائیور کو کہا کہ آپ اس کی ملٹیپل کاپیز کر لوں تو ایک آپ اپنے لیے رکھ لیں وہ بابا جی تھے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں پڑھتا ہوں جب انہوں نے پڑھا تو وہ بہت خوش ہوئے سادہ سے ہیں مگر ان کی بات مجھے بہت سی انہوں نے کہا کہ یہ تو مطلب سمپلی آپ کو سوچنا بھی نہیں پڑتا اور آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ دن میں آپ نے کیا کرنا ہے پھر میں گھر گئی تو میں نے اپنی مدر لا کو دیا انہوں نے پڑھا اور اس کے بعد میں نے ان کو کہا کہ یہ کچھ کاپیز آپ لے لیں تو آپ اپنی جو گلی میں پڑوسی ہیں سارے وہ ان سب کو دیا ہے نا تو ان سب کو بھی پہنچا دیا تو وہ مطلب اتنی مجھے اچھی چیز لگ رہی تھی کہ میں نے ایٹ لیسٹ تو دے دیسروں دی کو کہ آپ نے کرنا کیا ہے اور خود انشاء اس پہ عمل کروں گی تو ان شاء اللہ اور پھر یہ ہے کہ ہم بازو کا ایک چیز شروع کرتے پھر بھول جاتے ہی چھٹ تو ایٹ میں تو ہے کہ یہ ہے اگر آج نہیں کیا تو کل کر لوں کل نہیں تو پرسوں کر لوں کرنا تو ہے نا اور اگر نیت مسلسل رکھی مثلا تحجد پڑھنے ہیں پڑھنے ہیں پڑھنے ہیں پڑھنے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی حاضری لگتی جا رہی ہو کہ یہ سچا ہے اپنی نیت میں کسی وجہ سے نہیں اٹھ پا رہا تو نیت کا بھی اجر ہے نا اگر وہ جینون نیت ہوگی ٹھیک ہے نا جو اپنی نیت میں سچا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے وہ کام ضرور کروا لیتے ہیں ضرور اس کو توفیق دے دیتے ہیں چاہے وہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو جی آپ مساتذہ میری برٹش فرینڈ تھی تو وہ ہمیشہ ایک بات کہتی تھی کہ میں یہاں رہتی ہوں تو مجھے اتنا اپنا کہ میں مسلمان ہوں ہمارے پاس قرآن کی شکل میں ایک بیسک گائیڈ لائن ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ایک پرفیکٹ بیئنگ ہے یہاں کے لوگ کبھی ایک ریسرچ کو فالو کرتے ہیں پھر وہ نالفا ہو جاتی ہے پھر دوسری ریسرچ کو پھر وہ نالفا ہو جاتی ہے پھر, پھر تیسری ریسرچ کو تو جب میں نے اس کو دیکھا مجھے اتنی خوش ہوئی کہ میں نے کہا ہمیں تو کسی ریسرچ کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ایچ اینڈ بالکل اور پھر یہ کہ ایک دفعہ آپ آتے پختہ کر لیں اور ساری زندگی کے لیے پھر چلتے جائیں یہ نہیں کہ کل کو آپ کو کہا جائے گا نہیں نہیں اب یہ چھوڑ دیں اب یوں نہ کریں ایسا کریں یہ بھی مسئلہ نہیں اٹس اے ویری ویلڈ پوائنٹ جی استاد ایک یاد ہانی بھی ہے نا میں دیکھ رہی تھی کہ میں نے کچھ چیزیں پڑھی جو میں کرتی رہی ہوں کافی عرصے سے اور پھر مجھے نہیں پتا کہ میں نے وہ کب چھوڑ دی yes. تو وہ میں نے پڑھی تو میں نے کہا یہ تو میں کر رہی تھی اور مجھے یاد بھی نہیں کہ میں نے کب چھوڑ دی بالکل بالکل تو یہ دیکھنے سے پھر ہو جائے گا کہ نہیں یہ میں نے کرنا ہے جی السّلام علیکم وعلیکم السلام سادہ میں نے اپنے بچوں کے ساتھ یہ جا کے شیئر کیا بچے میرے کوشش بہت کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ سنتوں پہ پہلے بھی عمل کرتے ہیں باتھ روم میں جانے کی باہر آنے کی سونے کی لیکن بہت ساری چیزیں ظاہر ہے بچے بھول جاتے ہیں تو میں نے کل ان کے ساتھ جا کے اس کی فوٹو کاپیز کرا کے گھر میں بھی لگائی ہیں اور میرے گھر میں بچے جو ہیلپر ہیں میری ان کو بھی دیا وہ کافی ساری میرے ساتھ کوشش کر رہی ہوتی ہے ہر چیز پہ عمل کرنے کی تو میں نے بچوں کو یہ کہا کہ اس میں ہم مارکس ایٹ داڈ آف دا ویک آپس میں ڈسٹریبیوٹ کریں گے کون زیادہ اٹینڈ کرتا ہے تو بچے کل سے نا بہت اس کو فالو کرنے کی کوشش کرے اور کر ہم نے تیاری کیے اس کی ہے یہ تو بہت ہی اچھا ہے کیونکہ مارکس جو ہیں اگر دے دیں تو خود اینڈ میں اپنا گراف بھی بنا سکتے ہیں ہر ویک کا ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ جب نہیں کوئی کام کر رہے ہیں, مسلسل آپ نے دیکھا کہ پورا ویک نہیں کیا تو ان ایریاز کو پھر ریڈ کر دیں آپ اپنی لسٹ میں خود ہی کہ یہ میری ابھی آتے ہیں, ڈالنے والی ہیں اور پھر اپنا محاسبہ خود کریں کہ میں آخر کون سی ایسی ریزن ہے جس کی وجہ سے نہیں کر پا رہی کرنا تو چاہیے مجھے میں کیوں نہیں کر پا رہی میرے اندر کیا مشکل ہے کیا رکاوٹ ہے تاکہ اس رکاوٹ کو دور کیا جائے اور ایک اور ٹپ یہ ہے کہ میں جب اپنا اس طرح محاسبہ کرتی ہوں تو جہاں میں سمجھتی ہوں کہ میں ناکام ہو رہی ہوں اپنی اس میں یا سنت کے فالو کرنے میں تو میں استغفار کرتی ہوں کہ میرے گناہ ہی رکاوٹ ہے میرے اس نیک عمل میں تو جب محاسبہ کریں گے تو ساتھ ہی پھر آپ رک کے استغفار بھی کریں گے سچے دل سے اور اللہ سے رو کے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس نیک عمل کی توفیق عطا فرما اور جب آپ کیلکولیشن شروع کریں گے تو بلیو می اپنا آپ ایسا سامنے آئے گا کہ خود آپ کو بھی نہیں پتا ہوگا پہلے تو میں کہتے ہاں وہ آج اصل وجہ یہ تھی کہ یہ ہو گیا تو پھر وہ میں نے نہیں کیا تو اچھا یہ ہو گیا اس طرح کی جسٹیفکیشن دے دے کے نا تو چیزوں کو اگنور کرتے رہتے ہیں لیکن جب وہ سامنے نقشہ بنتا ہے نا تو اپنے آپ کو آئنا دکھانا آسان ہو جاتا ہے اگر واقعی آپ دیکھنا چاہیں اپنے آپ نہ دیکھنا چاہیں تو اور بات ہے دیکھنا چاہیں تو وہ پھر کہتے یہ میں اس عمل میں یا اس کام میں اتنی لوہ اتنی نیچے اتنی پیچھے اور امیدیں بڑی بڑی اور عمل کچھ ہے نہیں کیا بنے گا یہ احساس اپنے اندر پیدا ہو جائے کہ میں پیچھے ہوں میں نیکی میں کم ہوں تو آپ کے اندر پھر آگے بڑھنے کی ایک سوچ پیدا ہوتی ہے ورنہ تو انسان اپنے آپ کو اتنی تسلیاں دیتا ہے کہ فکر کی ضرورت ہی نہیں ہے جیسے کو جب اس کو جا کے میں نے پڑھا تو کچھ چیزیں تو پہلے سے تھیں اندر اور آسان بھی لگیں لیکن کچھ چیزیں مجھے لگا کہ شاید میں نہ بھی کر پاؤں اتنی ڈیفیکلٹ ہیں کہ وہ آدت میں ہیں ہی نہیں پھر میں نے ان کی فوٹو کاپی کروائی کہ چلو پہلے ہفتے میں نے نہ کیا تو اگلے پورے منتھ ٹرائی کرتی رہوں گی اور ہو جائیں گی انشاءاللہ, انشاءاللہ اور صبح جب میں مارک کر رہی تھی تو مس کا تھا کہ اچھی طرح مس کیا کہ نہیں مجھے لگا اچھی طرح نہیں کیا اب تو یہ جھوٹ ہو گیا کراس کرنا پڑے گا دوبارہ گئی دوبارہ اچھی طرح مس کیا اور اب پھر ٹک کرنا اس میں آپ دیکھیں کہ مس اللہ کی رضا کی خاطر کی تو کوئی بات نہیں ایک دن کراس کے اگلے دن پھر یاد آئے گا وہ کل یہ کیا تھا آپ یہ بھی کر سکتے ہیں جو جو کام جس جی ایریا کے ہیں اس ایریا میں اتنے سے کٹ کر کے حصے کو پیسٹ بھی کر سکتے ہیں ری رائٹ بھی کر سکتے ہیں اپنے انداز میں بھی لکھ سکتے ہیں جی میں یہ دیکھ رہی تھی کہ جیسے شروع کے لیکچرز میں ہم نے سیکھا تھا کہ پلاننگ کیسے کرنی ہے اور ہر چیز کی پلاننگ تو وہ میرے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا اگر میں اپنے فائنینس کو پلان کر رہی تھی تو میری عبادات میں مسئلہ ہو رہا تھا مطلب ایٹ اے ٹائم ملٹی ٹاسکنگ نہیں ہو رہی تھی تو ایک تو مجھے یہ فائدہ ہوا کہ مجھے پتا چل گیا اچھا ملٹی ٹاسکنگ ایسے کی جاتی ہے اور دوسرا پھر میں نے اس کا یہ سوچا کہ ٹھیک ہے اسائنمنٹ ہے مجھے ریٹرن کرنی ہے میں نے اس کی پہلے فوٹو کاپیز کروا لی تاکہ وہ ہمیشہ رہے گا میرے پاس کہ میں نے یہ یہ یہ یہ کام کرنے ہیں ایک اور میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو امپروو کرنے کے لیے مزید مشورے لکھ کر دیجئے جی میں نے جب سٹارٹ کیا تھا نا یہ میرا اس میں یہ تھا کہ مجھے یہ جو ٹائٹل تھا نا اس کی اتنی صحیح سمجھ نہیں آ رہی تھی اور جب وہ میں نے چیک لس میں سب سے پہلی چیز دیکھی کہ مسواک اللہ کی رضا کے لیے تو اس کی مجھے ایک دم سے سمجھ آگی کہ میں ہر چیز میں پہلے فائدہ دیکھتی تھی کہ اس کا سائنٹفکلی کیا فائدہ ہوگا اور مسوا کے میں نے پھر فائدے جا کے پڑھے بھی لیکن جیسے وہ اللہ کی رضا کے لیے آیا نا تو مجھے یہ ٹائٹل بھی کلیئر ہو گیا کہ جو چیزیں اللہ کے نبی نے جو ہمیں سنتیں بتائی ہیں اگر ہم ان کے پیچھے ان کی جو فائدے ان کو نہ بھی دیکھیں اللہ کا حکم ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے اور دوسری چیز میرے اندر پروڈکٹیویٹی بہت بڑی کہ جب وہ ہم چیک لسٹ پہ ٹک کریں گے نا تو اینڈ آف دا ڈے فیل تھا کہ آئی اچیو سم اور جب نہیں کر رہے تھے تو ایک تھوڑی سی ایک سیڈ فیلنگ کہ اچھا یہ کام رہے کہ نارملی اگر ہم یہ چیک لسٹ نہیں کر رہے اور وہ کام چھوٹ جاتے تھے وہ اتنی سیڈ فیلنگ نہیں آتی تھی okay. تو اب وہ پروٹیکٹیوٹی کی فیلنگ اور زیادہ بڑھ گئی السلام علیکم واریک السلام میں نے سب سے پہلے جو بات کرنی تھی وہ یہ کہ مجھے آج بہت خوشی ہو رہی ہے کیونکہ اس لسٹ کی وجہ سے آج پہلی دفعہ میں نے زندگی میں شراک کے نفل پڑے okay. جی ہم لوگوں کو بہت زیادہ کمپٹیشن ہوتا ہے نا دنیا کی چیزوں کا اور ہمارے غم بھی اسی وجہ سے ہوتے ہیں فلام سے اس چیز میں آگے نکل گیا وہ اس چیز میں تو میں سوچ رہی تھی ابھی میرے ذہن میں آیا تھا جب انہوں نے مارکس کی بات کی نا کہ بچے ٹوٹل کرے تو میں سوچ رہی تھی کہ اگر ہمارے گھر میں اس طرح کا ماحول نہ ہو کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مارکس کمپیئر کر سکیں تو میں جب کسی کام میں اپنے آپ کو سست فیل کروں نا کہ سستی ہو رہی ہے اور میں یہ نہیں کر رہی اور ریڈ مارک لگا چلا جا رہا ہے ہر ویک اور میں اس کام کو نہیں کر رہی تو میں یہ اپنے ذہن میں امیجن کرتی ہوں ویژلائز کرتی ہوں کہ وہ کام کوئی اور کر کے اور جنت میں چلا کے اور میں اس کام کی وجہ سے پیچھے رہ گئی ہوں یا میرا میرا سٹیٹس اللہ کے نظر میں پیچھے ہو گیا تو وہ جو چیز جو مجھے موٹیویٹ کرتی ہے نا وہ جو سینس آف کمپٹیشن ہے اس لیے شاید اللہ تعالیٰ نے بھی کہا نا ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی خواہش اس میں بھی ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں بالکل ایک اور چیز یہ ہے پیچھے رہنے کی یا کوئی بھی چیز نہ کرنے کی دو تین وجوہات ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے ہم رش میں ہوتے ہیں جلدی میں اب جلدی ہے زبان کیسے صاف کریں جلدی ہے یہ کیسے کریں تو پھر سوچے کہ جلدی کیوں ہے جس چیز کے لیے جلدی مچائی ہوئی واقعی باقی وہ اتنا امپورٹینٹ کام ہے کہ ہم ایک سنت کو چھوڑ دیں اور جلدی مچا دیں دوسرے ہوتے نیگلیجنس غفلت وفلت کا علاج کیا یاد دہانی کرانا اینی ادر ریزن خود نوٹ کیجئے کہ کیا اور وجہ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ کوئی کام نہیں کر پاتے پھر اس ریزن کو خود امیٹ کیجئے ٹھیک ہے جب میں اس کو پڑھ رہی تھی میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ بہت سارے سے کام ہیں جو عمل میں تو ہیں لیکن کبھی سننا سمجھ کے نہیں کیا हुँ. تو یہ پیج ایسا لگا جسے بہت زیادہ محتاط ہو کے زندگی گزارنے کو کہتا ہے کیونکہ سارے امال جو ہے وہ اللہ تعالی کے بعد تو لکھے جائیں لیکن ہمارے سامنے زٹ کوئی بھی نہیں اگر ہم خود مارکنگ کریں گے اس کی اپنی اصلاح خود کریں گے تو زیادہ بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ اصل میں تو اسی دن کی تیاری ہے نا یہاں یہ امال نامہ کیوں بھر رہے ہیں تاکہ اس دن کی تیاری کر سکے ول تنظر نفسن قدم ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا کیا کہاں دیکھے گا اپنے امال کو کہاں اگر لکھ کے سامنے ہوں گے تو زیادہ آسانی سے دیکھیں گے ٹھیک ہے ایک اور مجھے جو فائدہ اس کا فیل ہو رہا تھا وہ یہ تھا کہ آپ کی مینٹل لیزی جو ہے وہ بھی دور ہوتی ہے yes. آپ کی جو تھاٹس ہیں وہ چینلائز ہوتی ہے ٹائم سوچ رہے ہیں اور اچھی پوزیٹیو okay, سوچ رہے ہیں بالکل اچھی والی نیت میں نے کی کہ میں کروں گی تہجد پڑوں گی اور آج صبح جب میں اٹھی آج اتنی نیند آئی تھی بہت زیادہ ہی نیند آئی ہوئی تھی اور امی مجھے ایک آواز تھی تو اس ٹائم میں اٹھی اور اس ٹائم جو خوشی تھی اور نماز جو پڑھی وہ ابھی تک ایکٹیو لگتا نا نیند آتی رہے گی اب کلاس میں نیند ہی آ رہی بہت سی چیزوں کا تعلق سوچ سے بھی کہ ہم اپنے اوپر ایک وہم یا خوف تاریخ کیے ہوئے ہوتے ہیں کیا پتنی کیا ہوگا پتہ تو ان معاملات میں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے چلیے آگے چلتے پچھلے دنوں کھانے کے ساتھ پانی پینے کی بات ہوئی تھی اور اس پر ہم نے یہ کہا تھا کہ مزید اس پر ریسرچ کریں تو الحمدللہ اس پر کچھ میٹیریل سامنے آیا ہے اس سلسلے میں سنت کیا ہے سنت میں کھانے کے ساتھ پانی پینے کی نہ تو حوصلہ افزائی کی گئی ہے کہ ضرور پیو اور نہ ہی حوصلہ شکنی کی گئی ہے. اگر کسی کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو پی لے اگر ضرورت محسوس نہیں ہو رہی تو نہ پیے طبی نقطہ نظر سے جو موجودہ ریسرچ ہے کھانے سے پندرہ منٹ پہلے سے لے کر کم از کم ایک گھنٹہ کھانے کے بعد اگر پانی سے پرہیز کیا جائے تو کھانا صحیح ہضم ہوتا ہے اگر کھانے کے دوران پانی پینا ہو تو چھوٹے چھوٹے سپس میں پیا جا سکتا ہے کھانے کے دوران بہت زیادہ مقدار میں پانی پینا ہضمے کے لیے اچھا نہیں کھانے کے ساتھ ٹھنڈا پانی پینا اچھا نہیں لیکن گرم لکوڈ جیسے قحبہ وغیرہ اگر تھوڑی مقدار میں لے لیا جائے تو کوئی حرج نہیں دن کے باقی حصے میں پانی پی لینا چاہیے جب بھی دل چاہے پی لیں چلیے آگے چلتے ہیں. قل ان ہم جسمانی صحت اور غذا کے بارے میں پڑھ رہے تھے آج ہم پڑھیں گے صحت کو فائدہ دینے والی غذائیں سب سے پہلے پھل اور سبزیاں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے انسان و الا تعام ہی انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کو دیکھے کیا کھا رہا ہے انا سبب نل ماسبا فلم شکق نل اردا امبت نا فیحا حب اینبا و قدم و ابا سے 32 تک انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے غور کرے ہم نے ہی اوپر سے پانی برسایا یعنی بارش برسائی پھر عجب طرح سے زمین کو پھاڑا ہم خود جب زمین کو پھاڑتے ہیں تو کتنا زور لگتا طاقت لگتی ہے نا کبھی آپ زمین کو کسی بھی طرح آپ دیں مٹی کو نیچے اوپر کریں تو اس میں سے ہم نے اناج اگایا اور انگور اور ترکاریاں سبزیاں اور زیتون اور کھجور اور گھنے باغات اور پھل اور چارہ بھی یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے لیے زندگی کا سامان ہے انسانوں کے لیے بھی اور جانوروں کے لیے بھی ان میں کن چیزوں کا ذکر ہوا ہے سب سے پہلے حبا، پھر اینبا پھر قطبہ پھر زیتون وفاقی حتن ابا متا القم ولی تو ایک لسٹ بن سکتی ہے نا کہ کھانا کن کن چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے عام طور پر وہ تین بڑے گروپس ملتے ہیں اور پھر ہی کہا جاتا ہے کہ بیلنس ڈائٹ یہ ہوتی ہے کہ ہر گروپ میں سے تھوڑا تھوڑا کھایا جائے کبھی کچھ علاقوں کے لوگ ایک حصہ زیادہ کھاتے ہیں دوسرا کم کچھ دوسرا زیادہ اور پہلا کم اور کچھ اس کو اپنی اپنی پسند اور چوائس کے مطابق بہرحال ان میں سے کچھ غذائیں جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے سب سے پہلے کھجور قرآن مجید میں سورت مریم میں اس کا ذکر ملتا ہے اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو درد ذہ کے وقت کھجور کھانے اور پانی پینے کی ہدایت فرمائی تھی یہاں بھی کھانا اور پینا ساتھ تھا شربی وقرا اور اس کھجور کے تنے کو زور سے ہلاؤ وہ تم پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گرائے گا کھجور توانائی بہم پہنچانے والے ہراروں سے بھرپور زود ہزم اور مقوی غذا ہے انسان کی بھوک مٹانے کے علاوہ بہت سی بیماریوں جسمانی کمزوریوں میں بھی اکسیر کا درجہ رکھتی ہے کھجور کے اندر دوسرے فائدہ بند اجزا کے علاوہ اس قسم کے ہارمونز بھی پائے جاتے ہیں جو نہ صرف بچے کی ولادت کے وقت ماں کی تکلیف میں کمی ہی کرتے ہیں بلکہ اس عمل کو آسان بھی بناتے ہیں مزید فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کے لیے ماں کا دودھ بھی جلد اور وافر مقدار میں آتا ہے دل کے امراض میں بھی فائدہ دیتی اس وقت نہ تو یہ میرا فیلڈ ہے اور نہ ہی میں اس کام کے لیے بیٹھی ہوں کہ پوری آپ کے سامنے ہسٹری رکھوں یا پوری ریسرچز رکھوں کہ کھجور میں کیا کیا فائدے اگر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کر دیا تو یقیناً فائدہ موجود ہیں اور پھر موقع بھی بتا دیا گیا کہ خصوصاً کہاں زیادہ فائدہ مند ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ چونکہ خواتین کی زندگی میں کھجور کا ایک اہم کردار ہے تو اس لیے اس کو سب سے پہلے بیان فرمایا جا رہا ہے تاکہ آپ اپنی زندگی میں اس کو شامل کر لیں اور یہ ہر عمر میں فائدہ دیتی ہے بچپن میں بھی اور خاص طور پر جب ایک یگ ایج ہوتی ہے اور ہارمونل چینجز بہت آ رہے ہوتے ہیں اسی طرح بڑھاپے میں بھی اس کے اندر ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں کہ اگر آپ ایک دو کھجور بھی روزانہ کی کھا لیں تو جسم کی دردیں جس کا اکثر لوگ شکار رہتے ہیں یا پھر بڑھاپے میں بہت سی چیزوں کی جب کمی ہو جاتی جسم کے اندر تو بہت سے لوگ صرف دردوں کی شکایت کرتے ہیں تو اس میں بھی اس کا بہت فائدہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں کھجور نہیں وہ اس گھر کی مانند ہے جس میں کوئی کھانا نہیں کھجور نہیں تو سمجھے کچھ نہیں دوسرے لفظوں میں اور آپ کو معلوم پاکستان میں اعلیٰ قسم کی کھجوریں پیدا ہوتی ہیں حضرت عائشہ فرماتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ جس گھر میں کھجور نہ ہو وہ گھر والے بھوکے ہیں اے عائشہ جس گھر میں کھجور نہیں وہ گھر والے بھوکے ہیں آپ نے دو یا تین مرتبہ یہ بات فرمائی تو کیا کرنا ہے کرنے کا کام کیا کھجور ہے لا کے رکھنی ہے جب کچھ اور نہ کھانے کو ملے تو صرف کھجور ہر چیز کی کمی پوری کر دیتی ہے حضرت رضی اللہ عنہ نے اروا سے کہا ہمارا یہ حال تھا کہ ہم ایک چاند دیکھتے پھر دوسرا دیکھتے پھر تیسرا دیکھتے اس طرح دو مہینے گزر جاتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں کھانا پکانے کے لیے آگ نہ جلتی تھی میں نے پوچھا خالہ پھر آپ لوگوں کی گزران کس چیز پر تھی یعنی کھانا نہیں پکتا تھا تو, تو کیا کرتے تھے انہوں نے کہا صرف دو کالی چیزیں کھجور اور پانی البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند انصاری پڑوسی تھے جن کے پاس دودھ دینے والی بکریاں تھیں اور وہ رسول اللہ کے ہاں بھی ان کا دودھ توحفے کے طور پر پہنچا جایا کرتے تھے آپ اسے ہمیں پلا دیا کرتے تھے یعنی اگر آپ کے پاس کھانا پکانے کا ٹائم نہ ہو خریدنے کا ٹائم نہ ہو لانے کا ٹائم نہ ہو تو آپ کھجور اور دودھ کے اوپر گزارا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر دودھ بھی نہ ہو تو کھجور پانی بھی کافی ہو جائے گا بہترین ناشتہ ہے کھجور کا خوشہ اور گابہ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور میں آپ کے ساتھ تھا تو آپ ایک انصاری عورت کے گھر داخل ہوئے اس نے آپ کے لیے ایک بکری ذبح کی آپ نے کھانا کھایا پھر وہ کھجوروں کا خوشہ لائی تو آپ نے اس میں سے کھایا ہمارے یہاں تو صرف کھجور ہی کھائی جاتی ہے جب شروع میں کھجور نکلتی ہے تو آپ نے دیکھو کہ وائٹ وائٹ ٹہنیاں سی ہوتی ہیں جو اس کے خوشے سے ہوتے ہیں ان کے اندر بھی بہت غذائیت ہوتی ہے جن ملکوں میں بہت کھجوروں کے درخت ہوتے ہیں وہ لوگ باقاعدہ اس موسم میں اس کو کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں الرجی کا بھی بہت علاج ہوتا ہے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ کھجور کے درخت کا گھاحا لایا گیا کوئی گابہ وہی ہوتا ہے جس پر کھجوریں پھر بعد میں لگتی کھجور کے ساتھ ککڑی کا استعمال عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تازہ کھجور ککڑی کے ساتھ کھاتے دیکھی یعنی اگر آپ کھجور کے ساتھ کھیرا شامل کر لیں بس صبح میں اگر آپ نے دودھ کو جو لیا اور اگر صبح نہیں آپ کھاتے دوپہر میں لیتے ہیں تو بہترین سناک ہے دوپہر کے کھانے کا کام کر سکتے حضرت عائشہ کہتی کہ میری والدہ مجھے موٹا کرنے کی تدبیر کرتی تھی تاکہ میری رخصتی کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ کریں لیکن یہ مقصد کسی تدبیر سے حاصل نہ ہوا حتیٰ کہ میں نے کھجوروں کے ساتھ ککڑی کھائی تو میں انتہائی متناسب انداز کی فربا ہو گئی یعنی کہ اچھی فزیک ہو گئی تربوز اور تازہ کھجور حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربوز اور تازہ کھجور ملا کر کھایا کرتے تھے اور فرماتے تھے ہم اس کی گرمی کا علاج اس کی ٹھنڈک سے اور اس کی ٹھنڈک کا اس کی گرمی سے کرتے ہیں یعنی تربوز جو ہے وہ کھانے میں ٹھنڈا ہوتا ہے اور کھجور گرم ہوتی ہے تو ان کو جب ملا کے کھایا جاتا ہے تو کوئی نقصان نہیں ہوتا جو عام طور پہ بعد میں لوگ کہتے ہیں گرمی لگ گئی اور ٹھنڈ لگ گئی ایک صحابی سے مربی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچی اور پکی کھجور اور کشمش اور کھجور سے منع فرمائے ان کو جمع نہیں کرنا چاہیے کیونکہ کشمش جو ہوتی ہے بھی گرم ہوتی اور اگر کھجور کھائیں تو ان دو چیزوں کو ملائیں نہیں اگر آپ کو کھانا بنا رہے ہیں کچھ کیونکہ ہمارے ہاں بعض ریسپیز ایسی ہوتی کہ اس میں دنیا بھر کی چیزیں کٹھی کر دی جاتی تو بازوقت صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں دوسری چیز ہے انار نظر تلی فرماتے ہیں کہ انار کو اندر والے چھلکے سمیت کھایا کرو کیونکہ یہ میدے کی بیماریوں کا علاج ہے ہم عام طور پر صرف اس کا پھل نکال کے کھا لیتے اور باقی سب چیزیں ویسٹ کر دیتے تو اندر کا چھلکا کون سا ہوتا ہے وہ وائٹ وائٹ سٹف جس کے اندر دانے لگے ہوتے ہیں. انار بھی جنت کا پھل ہے اور اس میں بھی بہت سارے فائدے ہیں زیتون قرآن مجید میں اللہ تعالی نے انجیر اور زیتون کی قسم کھائی وہ تین ان کے فوائد کے پیش نظر روزانہ کم از کم ایک انجیر ایک زیتون اور خالص زیتون کے تیل کا ایک چمچہ استعمال کرنا فائدہ مند ہے جسمانی توانائی اور دماغی قوت کے لیے زیتون کے تیل کی مالش بھی یعنی مساج بھی فائدہ مند ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زیتون کے تیل کو قرآن مجید میں مبارک تیل کہا ہے سورت نور میں آیت نور میں آتا ہے یو قد شجرت اتم مبارکون شجرا مبارک یو من شجرت تن زیتنطن من شجرت, من شجرت زیتون کا تیل ہے یہاں لا, ولا ولو لم تمس سنار نورن لا نور وہ چراغ زیتون کے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے جو نہ مشرق میں ہوتا ہے نہ مغرب میں اس کے تیل کو اگر آگ نہ بھی تو بھی وہ از خود بھڑک اٹھنے کے قریب ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے کل اس زئی تہینشا من تم مبارک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیتون کا تیل کھاؤ اور لگاؤ یہ ایک مبارک درخت سے نکالا گیا ہے یعنی درخت مبارک ہے جس سے نکلا و تیل بھی کیا ہوگا من شجرت مبارک ایک اور بات میں آتا ہے زیتون کا تیل سالن کے طور پر استعمال کرو یعنی روٹی کا ٹکڑا زیتون میں ڈبو کے کھا لو اور اسے سر اور بدن میں لگاؤ یہ مبارک درخت سے حاصل ہوتا ہے حضرت عائشہ فرماتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پاگئے اور آپ نے ایک دن میں دو مرتبہ روٹی اور زیتون کا تیل سیر ہو کر نہیں کھائے یعنی دو بار میل نہیں لیا آپ نے ایک میل ہوتا تھا آپ کا اور ہر وقت وہ گھی میں لگا ہوا نہیں ہوتا تھا آپ دیکھیے دن مرتئین دن میں دو بار پیٹ نہیں بھرا آپ نے سے روٹی اور زیتون سے یعنی روٹی زیتون میں یعنی گھی میں ڈال کے نہیں کھائی پیلو کے درخت کا پھل جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مرز زہران کے مقام پر تھے ہم پیلو توڑ رہے تھے آپ نے فرمایا جو خوب کالا ہو وہ توڑو کیونکہ وہ زیادہ لذیذ ہوتا ہے یعنی یہ بھی کھانے کی چیز ہے کدو تَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ پھر ہم نے اسے یونس علیہ السلام کو ایک چٹیل میدان میں ڈال دیا جبکہ وہ بیمار تھے اور ہم نے اس پر قدو کا بیلدار دار درخت uga دیا انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک درزی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے پر بلایا وہ کہتے ہیں کہ میں خود بھی اس دعوت میں آپ کے ساتھ گیا اس درزی نے روٹی اور شوربہ جس میں کدو اور سوکھا گوشت تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کدو کے قتل پیالے میں تلاش کر رہے تھے یعنی گوشت بھی تھا اور کدو بھی تو آپ گوشت کی بجائے کدو اٹھا اٹھا کے کھا رہے تھے اس دن سے میں بھی برابر کدو پسند کرتا ہوں حضرت یون علیہ السلام کی بیماری کے علاج کے طور پر کدو کی بےل اگائی گئی تھی جس سے ان کے جسم پر جو بھی مچھلی کے سٹمک میں جانے کی وجہ سے جو ایسیڈک مادہ تھا وہ لگنے سے زخم وغیرہ ہوئے ہوں گے ان کا علاج اس سے ہوا انس کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو کھانا میرے لیے تیار کیا گیا اور جتنا مجھ سے ہو سکا میں نے اس میں کدو کو ضرور شامل کر لیا چکندر اور جو سہل کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن بڑی خوشی ہوتی ہماری ایک بڑی خاتون تھی وہ چکندر کی جڑے لے کر اپنی ہانڈی میں پکاتی اوپر سے کچھ جو کے دانے اس میں ڈال دیتی ہم جمعہ کی نماز پڑھ کر ان کی ملاقات کو جاتے تو ہمارے سامنے یہ کھانا رکھتی یعنی ہر جمعہ وہ یہ کھانا پکا کے رکھتی اور ہم سب کھاتے جمعہ کے دن ہمیں بڑی خوشی اسی وجہ سے رہتی تھی یعنی ہمیں پتا ہوتا تھا آج اچھا سا کھانا ملے گا ہم نماز جمعہ کے بعد ہی صبح کا کھانا کھایا کرتے تھے اللہ کی قسم نہ اس میں چربی ہوتی تھی نہ گھی یعنی چکندر ہوتے تھے ابلے اور اس کے اوپر جو کے کچھ دانے پھر بھی خوش ہوتے تھے ہمارا کیا حال ہے ہم؟ کہتے اللہ کی قسم نہ چربی ہوتی تھی نہ گھی اگر ہمیں کبھی بیماری میں بھی کبھی علاج کے طور پر بھی ایسی سبزی کھانے کو ملے تو ہم اپنے آنسو سے اس کو بھگو دیں تو بہت ہیلدی فوڈ ہے استاذہ اگر دیکھا جائے تو چکندر میں بھی بہت سے فوائد ہیں اس کو بلڈ پریشر کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ یہ سوپ کی ایک فارم تھی نا جس میں پھر جوڑ ڈال دیے جاتے تھے تو وہ سوپ کی طرح کی ایک چیز ہے تو ہم بھی بنا سکتے ہیں اس کو صحیح انشاءاللہ. یہ تو جیسے کہ لائک اٹس ویری نارمل فوڈ رائٹ جو اچھا خاصا کھانا ہوتا ہے اسے بھی اگر ہم ایک دو دفعہ سے زیادہ کھا لیں تو پھر اس کا دل نہیں کرتا ہے جیسے کہ فار ایگزامپل بنی اسرائیل پہ جب بنو سلوا بھیجا گیا تھا تو وہ بھی اس سے تنگ آ گئے اور ابھی جب آپ یہ بات کریے تو مجھے یاد آ گیا تھا ہم عمر کے لیے گئے تھے تو جس ہوٹل میں ہم تھے ان کا بوفے بہت زبردست ہوتا تھا اور می ریلی کریزی فور کہ ہم پاپا کہتے ہیں کہ اور کہیں نہیں جانا ہے بس اس بوفے میں جانا ہے تو استاذہ بلیو می ہم صرف دو دفعہ گئے اینڈ دین تھرڈ ڈے مائی فادر لائک بوفے پہ جانا ہے اور میرے میرے بہن چلانے کہ نہیں بوفے پہ بالکل نہیں جانا ہے کہیں اور ہمیں لے جائے حالانکہ وہ بہت اچھا خاصا کھانا تھا اور ہم اتنے ناشکر ہیں ہم کہ اچھے کھانے کو بھی ہم ریسپیکٹ نہیں کر سکتے بالکل پھر ہے روٹی بغیر چھنے آٹے کی روٹی ابو حازم کہتے ہیں میں نے سہل بن ساد سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میدا کھایا تھا تو سہل نے جواب دیا جب اللہ تعالی نے آپ کو نبوت ملی اس وقت سے وفات تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدہ دیکھا بھی نہیں اتنا پرہیز کیا اس سے نبوت سے وفات تک میدہ دیکھا بھی نہیں میں نے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے پاس چھلیاں تھیں کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا اس وقت سے آپ کی وفات تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھلنی دیکھی بھی نہیں میں نے پوچھا آپ لوگ پھر بغیر چھنا ہوا جو کس طرح کھاتے تھے بتایا ہم اسے پیس لیتے پھر اسے پھونک دیتے جو اڑنا ہوتا اڑ جاتا جو رہنا ہوتا رہ جاتا پھر اسے گون لیتے اور پکا کر کھا لیتے انس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میدے کی باریک روٹی نہیں کھائی گندم کی طرح جو کو بھی پسوا کر آٹا بنا لیا جاتا اور اس سے روٹی بنائی جاتی ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی کئی راتیں مسلسل اسی طرح خالی پیٹ گزار دیتے کہ اہل خانہ کو رات کا کھانا نہیں ملتا تھا اور اکثر انہیں کھانے کے لیے جو کی روٹی ملتی تھی گندم کی نہیں اور میدہ تو بہت دور کی بات ابو امامہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے گھر میں کبھی جو کی روٹی بھی بچی نہ رہتی تھی یعنی اتنی نہیں ہوتی تھی کہ بچ جائیں اور ہمارے عام طور پر لوگ کیا کرتے کھاتے کم ہیں اور باقی چھان بورا بیچتے رہتے ہیں تنوری روٹی امیں بنت بنتارسا کہتی ہے کہ ہمارا تنور اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تنور دو سال یا ایک سال یا اس کا کچھ حصہ تک ایک ہی تھا یعنی ہم ایک ہی تنور میں روٹی لگاتے تھے انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ام سلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روٹی تیار کی اور اس میں کچھ گھی بھی لگایا پھر کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤ اور انہیں بلا لاؤ روز گھی لگی روٹی کھانا آپ کا معمول نہیں تھا اب ہماری غذائی عادات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غذائی عادات میں کتنا فرق ہے طاقتور کون زیادہ ہے صحت مند کون ہے وہ تھے یا ہم ہے yes. آپ کا کیا خیال ہے جس ملک میں ہم رہتے ہیں ہر گھر میں پراٹھے پکتے پکا سکتے افورڈ کر سکتے مثلاً ایک مزدور کی جو سرکاری سطح پر آمدنی ہے وہ کیا ہے آٹھ ہزار کہ اس سے کم ویجز نہیں دیے جائیں گے سب کو آٹھ بھی نہیں ملتی ایک گھر کا مرد اگر آٹھ ہزار یا دس ہزار کما کے لاتا ہے ان کے لیے تو آٹا پورا کرنا بھی مشکل ہے وہ مکان کا کرایہ دے گا وہ بجلی کا بل دے گا وہ گیس کا بل دے گا وہ کیا پکائے گا اور کیا نہیں پکائے گا اگر دو تین بچے بھی ہوں تو وہ کس طرح جئے گا اگر کسی ایسے گھر میں شادی ہو گئی یا خدا نخواستہ حالات اس طرز پر آ گئے تو پھر ہم نخرے کے ساتھ روٹی چھوڑ دیں گے اور کہیں گے کہ کچھ نہیں ہمارے پاس کھانے کو مجھے اچھی طرح یاد ہے بہت پہلے جب میں یونیورسٹی میں کام کرتی تھی تو وہاں پر ایک سویپرس تھی وہ مسلمان ہوگی میں اس سے بات چیت کرتی رہتی تھی تو خیر الحمدللہ مسلمان ہو گئی تو پھر میں اسے کبھی کبھی گھر بلاتی تھی اس سے باتیں کرتی تھی تو مجھے بہت تجسس ہوتا تھا کہ یہ لوگ جن بستیوں میں رہتے ہیں وہاں پر فیسلٹیز بہت کم ہیں کس طرح رہتے ہیں کیا کھاتے ہیں کیا پکاتے ہیں تو میں اسے اکثر پوچھتی ہی. اچھا آج کیا پکایا تم نے کیا کھایا اور ویسے بھی ایک ایوریج مائنڈ کے ساتھ اگر آپ نے کنیکٹ کرنا ہے اور آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی مسلمان ہوگی تب تھوڑا ایک تعلق رکھنا اور حالات جاننا بھی ضروری جی تو اکثر بتاتی تھی کہ مرچیں دہی میں گول لیتے ہیں اگر دہی نہ ہو تو پانی میں گھول کے روٹی کے ساتھ لگا کے کھا لیتے ہیں اور کبھی کہتے تھے آٹا بھی نہیں ہوتا تو صبر کر لیتے ہیں تو ایک یہ ہے کہ ہم صرف لذتوں میں جیے اور پھر حرام حلال کی پرواہ نہ کریں آج آپ کسی دفتر میں چلے جائیں رشوت کے بغیر کام نہیں ہوتا یہ سب کا تجربہ ہے نا چوری دھوکا اور فراڈ یہ چیزیں عام ہیں ان سب کی اگر ریزن دیکھی جائے تو کیا ہے وجہ کیا ہے لوگ کیوں رشوت لینے پہ مجبور ہیں ان کے گھر میں ان کی بیوی بچے سوکھی روٹی نہیں کھا سکتے تو انہیں رشوت لے کے گھی روٹی کھلانی ہے گھر والے پچھلے سال کا کپڑا اب نہیں پہن سکتے انہیں نیا کپڑا بنانا ہے اور فیشن کے مطابق بنانا ہے چاہے وہ ضرورت ہے یا نہیں ایکسٹرا کپڑا لگانا ہے وہ کہاں سے پورا کریں گے غلط ذریعے سے یہ آمدنی کمائی جائے گی تبھی نا تب ہی پوری ہو سکتی ہے نا حلال سے تو نہیں پوری ہو سکتی سب چیزیں پہلے لوگ کس طرح کام چلاتے تھے جب سبزیوں کا موسم ہے اچار ڈال لیا کچھ اور آگے پیچھے چیز کر لی اگر ایسی جگہ رہتے ہیں گائے بکری رکھ سکتے ہیں وہ رکھ لی اس کے دودھ سے کوئی ملائی نکال لی کوئی مکھن نکال لیا اور کچھ نہیں تو لسی میرا بچمن گاؤں میں گزرا ہے کچھ عرصہ تو میں دیکھتی تھی کہ وہاں صرف ایک دفعہ دن میں سالن پکتا تھا اور کئی دن کے بعد گوشت والا آتا تھا اور اس سے لوگ گوشت لیتے تھے اور کوئی ہر روز نہ گوشت ہوتا تھا نہ ہر روز سبزیاں اتنی ہوتی تھی اور لوگوں کا کھانا کیا ہوتا تھا تندور میں روٹی لگاتے تھے اور اگر تھوڑا بہت مکھن اوپر لگایا لگایا ورنہ سادی لسی نہ اس میں نمک مرچ کچھ بھی نہیں. روٹی توڑی اور اوپر سے تھوڑی سی لسی پی لی اور اسی طرح کھانا کھا لی یا پھر تھوڑی سی دہی کے ساتھ روٹی لگائی کھا لی اور سارا سارا دن کھیتوں میں کام کرتے دکھائی دیتے تھے ہیلدی اسٹرانگ نہ سردی کی پرواہ نہ گرمی کی پرواہ آج دس کھانے ہم لوگ کھا رہے ہیں اور ہر وقت بیمار ہیں تو کیا دنیا میں کھانے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اور کھاتے ہی رہنا ہے اور اگر کھانا نہیں ملے گا تو رونا دونا یہ کرنا ہے اور سارے اعلی مقاصد بھول جانے ہمیں جینے کے ڈھنگ نہیں سیکھنے کیا ہمیں طریقے نہیں آنے چاہیے کہ اگر ہمارے گھر میں گھی نہیں ہے تو ہم کس طرح بچوں کو بھی بہلا سکتے ہیں اور اور طریقہ کیا ہے کہ کم سے کم میں بھی کچھ پکا سکیں اگر آپ کوئی بھی گھر چائنیز کو رنٹ پر دیں تو وہ اتنے سے بھی مٹی کا ایریا نہیں چھوڑیں گے کچھ نہ کچھ اس میں اگا لیں گے ہمارے نیبرہڈ میں ایک چائنیز تھے تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے سارا لان ختم کیا اور سارے کے اوپر سبزیاں اگا لیں ہے دیکھنے میں تو یہ بھی بڑی خوبصورت لگ رہی ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ لوگ رہتے ہی نہیں ہے جب تک کہ ساتھ ساتھ اپنی فریش سبزیاں خود نہ اگا لے اور مجھے یاد ہے کہ بعض گھروں میں میں نے دیکھا کہ وہ گھڑا ٹوٹ جاتا ہے نا تو اس میں مٹی ڈال کے اس میں پودینا دنیا اور چھوٹی چھوٹی چیزیں اگا لیتے کیونکہ وہ ان کا کچن گارڈن ہوتا ہے وہیں سے ہی کوئی دہی میں ملایا کوئی کسی چیز میں ملایا اور گزارا کر لیا کام چلا لیا لیکن ہرام لکما نہیں کھایا جو گوشت حرام سے بنتا اس کے لیے کیا ہے آگ ہے اللہ تعالیٰ اس سوکھے میں بھی لذت ڈال دیتا ہے لیکن جس کے منہ کو حرام لگ چکا ہو پھر اسے حلال میں لذت کہاں سے آئے گی اگر ہم واقعی چاہتے ہیں میری نمازیں کو بھول ہماری دعائیں کو بھول ہماری عبادتیں کو بھول ہوں آخرت میں جنت ملے تو پھر ہمیں صرف ظاہری سنتوں پر عمل نہیں کرنا اس کے آگے جا کر بھی دیکھنا ہے کہ ہمارا لکما جو ہے وہ حلال کا ہے یا نہیں صرف لذت کے لیے کھانا تو کوئی کھانا نہیں تو ایسے مختلف طریقے سوچیے کہ اگر آپ کے پاس زیادہ آمدنی نہیں ہے تو کن طریقوں سے آپ اپنا پیٹ بھر سکتے اگر آپ کے گارڈن میں دھنیا پودینہ لگا ہوا ہے تو تھوڑی سے نمک مرچ ڈال کے آپ اس سے بہترین چٹنی بنا سکتے اور مزے سے کھانا کھا سکتے اسی طرح بچوں کو آپ نے عادی کر دیا ہے میدہ کھانے کا تو اس کے آلٹرنیٹ کے طور پر آپ آٹا سے بھی بہت سی چیزیں بنا سکتے ہیں. نے اس کا تجربہ کیا وہ آپ سے شیئر کر لیتی السلام علیکم آل. جب ہم دعائیں شافی پڑھ رہے تھے کچھ عرصے پہلے تو ہم لوگوں کی پوسٹنگ میاں والی میں تھی وہاں پر جب یہ ہلکا سے ذکر ہوا تھا میدا چھوڑنے کا تو اسی دن ہم نے ڈسائڈ کر لیا تھا کہ اب ہم میدے کو چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہاں پر ہول ویٹ کی کوئی چیز نہیں ملتی تھی تو الحمد للہ اس وجہ سے کتنی بڑی خیر کا دروازہ کھلا کہ ہر چیز جو ہے وہ ایک تو چکی کے آٹے سے بنانی شروع کی اور گھر میں ہفتے میں ایک دن منڈے طے کیا ہوا تھا اس میں ٹوٹل ڈھائی گھنٹے لگتے تھے اور پورے ہفتے کی بیکنگ ہو جاتی تھی اس میں بریڈ بنس اور اس کے علاوہ جو نان وغیرہ اور پیٹا بریڈ ہر چیز جو ہے اس کی ایک ایک کر کے تھوڑی تھوڑی ریسپیز دیکھتے رہے تو وہ یہ ہوا کہ دو تین مہینے جو ٹیسٹ اور ٹرائل سے پتہ چلی چیزیں تو وہ پتا چلا کہ بک میں انہوں نے بتائی تھی آلریڈی اور مزے کی بات یہ لگتی تھی کہ وہ تھوڑا سا ٹائم لگتا تھا اور اس میں بہت ساری چیزیں بن جاتی تھیں اور بچوں کا پیٹ نہیں خراب ہوا دو yes. سال yes. وامٹنگ بھی نہیں ڈائریا باقی ان شاء اللہ الہ الا انت کلو علیک. السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ